محمد اللہ و رحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین ہمارا سلسلہ درساہ کتاب دعوت شریف میں سے آج دس نمبر پین سٹ ہے آج کے چونکہ قنوت کے بارے میں ہمارا بات چل رہا تھا تو کل میں نے صبح کے قنوت کے متأثر ترجمہ تو جی آپ لوگوں کو انداز نمبر سر میں پہنچایا تھا تو ابھی نمبر پینسٹھ میں ہم خودے نفس نف سے قنوط قنوط کس کہتے ہیں اور قنوت کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اسے لوگ تو جی تھوڑا سا دینا چاہا ہوں تو ایک تو قنوت کے جو ہے شرعکام آپ لوگوں کو بتایا کہ قنوت پڑھنا جو ہے تمام نمازوں کے یعنی فرس پانچ فرس نمازیں ان میں قنوت پڑھنا جو ہے دوسری دوسرے قدمیں سنت ہے الحمد اللہ پڑھنے کے بعد اور اس کے علاوہ جو ہے عید کی نمازوں میں دونوں عید عید فطر اور عید, عید قربانی میں دوسرے میں قنوں پڑھنے کا حکم ہے سنت ہے اور اس کے علاوہ چاند گرہن سورج گرہن جی اور زلزلہ کی نمازوں میں اور دوسرے خوف کے اوقات جو نمازیں پڑ جاتی ہیں ہاں جی طوفانی خوف خوفنا ہوائیں چلنے پر بھی اسے نماز چاند گرہن کی طرح نماز پڑھی جاتی ہیں تو ان تمام نمازوں میں بھی دوسرے قدمیں قنوں پڑھنے کا حکم ہے اور وہ خنوت ابھی بعض ان سب میں جو کن پڑ جاتے ہیں اور ظہور عاصر ہنجر عشاء اور ان تمام عیدوں میں جو کن پڑ جاتی ہیں وہ خنو تو حلیم القنیم ہم پڑھتے ہیں ہاں اور, اور, اور قنوت کی اہمیت یہ ہے کہ ہاں علم سے قنوت کے لیے دو محل بیان کیا اصل محت تو یہ ہے الحمد للہ پڑھنے کے بعد جو ہے دوسرے قدم قلعہ پڑھا جائے فرض نماز لیکن اگر آپ کو یہ ہم بھول جائیں اور رخو میں چلا گیا تو رخوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ پڑھنے کے بعد بھی خنون پڑھنے کا حکم ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بالکل سنت لڑکا ہے اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے اس طرح جو ہے خنوت پڑھنے کی اہمیت ہمیں واضح طور پر شک کی روشنی میں سمجھ میں آ دو محل بیان کیے ہاں جی اگر بولنے کے سرم میں سب اللہ کے بعد بھی آپ کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر یہاں پڑھنا بھی آپ کو بھول جائیں تو پھر جو ہے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد دو سرد عصا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اج جو دو سرد عصص سلام پھیرنے کے فرما کوئی دعا وغیرہ پڑے بغیر جب صلاتی بھی ہاں جبرانی نقصان صلاح دیں لین البیہ حقربۃ اللّہ اللہ ابار پڑھ کے سردے میں چلے جائیں اور دو سجدہ کریں دونوں سادوں دن میں تھوڑا سا چھوٹی سی دعا پڑھیں پھر سلام پھرنے پھر دوسرے سادے سر اٹھا کر کل میں اور در شریف پڑھ کر سلام پھرنیں اس کو تشودیہ خفیفہ کہا جاتا ہے ہاں جی تو یہ اس طرح آتے ہیں چونکہ نماز کے اندر کوئی سنت رہ جائے یا سنت نمازوں کے اندر کوئی بول چک ہو جائے تو پھر وہاں سجدہ کو میں لہٰذا قلوت اگر سب اللہ کی بات بھی پڑھنا بھول جائیں تو آپ اس طرح سجدہ کے ذرا سے بھی قنوت کے ثواب کو جبران کر سکتے البتہ اگر قنوط رہ گیا کسی صورت میں بھی آپ سے بھول کر جو ہے رہ گیا یا کسی کو نہ آنے کی وجہ سے بھول کر رہ گیا تو اس صورت میں جو ہے قلوط جو ہے آپ کی نماز باطل نہیں ہے ہاں جی ایک تو یہ بات ہے دوسرا قنون جو ہمیں مختلف مختلف نمازوں میں الگ الگ قلوط ہم پڑھتے ہیں جیسے معروف پہ ربن اللہ قلوب ناس اور باقی معروف ضور اور عشیہ پہ حل الکریم عصر پہ اللہ محدینہ والا پڑھتے ہیں صبح پہلک اللہ اللہ اور کسی نے بھول کر اس قلوت کو جا بجا کیا مثلا عصر کے ٹائم پہ حل الکریم پڑھ لیا یا معرف کے ٹیم پہ حل الکریم پڑھ لیا یا کوئی اور قنون پڑھ لے بولے سے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہاں جی قلوت اگر جا وجہ ہوئیں تو نماز باطل نہیں ہوتی ہیں بلکہ شاشد علیہ رحمٰن نے فرمایا اگر کسی کو قنوت کے یہ یہاں جو ہمیں دیا ہوا ہے فکے میں دیا ہوا ہے دعوت میں دیا ہوا ہے اگر یہ کسی کو نہ آتا ہو تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی جس میں اللہ کی عظمت ہو اللہ کی صنع ہو حمد ہو ہاں جی اللہ کی تمجید ہو تصویر ہو اور ساتھ ساتھ جو کچھ چیز مانگا گیا اپنی دعاؤں کی موفرت کے لیے دنیا نارت کے لیے کچھ دعا بھی اس کے اندر موجود ہو حجاعت کے لیے اف ادرگر کے لئے تو وہ بھی صحیح ہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی ان قلوت کے لئے دعا یا قلوت کے علاوہ بھی اور کوئی اور قن بھی اگر کسی نے پڑھ لیا ہاں تو وہ قلوت بھی شاثر نے اس کے مجموعی فارمولہ بتا دیا اس میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہو ہاں تم جیت ہو تم ہی تو تصویح ہو اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی یقیناً میان مانگا جاتا ہے اپنی موخرات کے لیے اپنی کے لیے تو وہ دعائیں بھی پڑھ لے اگر کسی نے کوئی اور قنت بھی تو پھر وہ ہاں اس کی نماز صحیح ہے اور قنوط جو سنت قنت پڑھنے کا حکم ہے وہ حکم ادا ہو جاتی ہے اب آگے قنون کا جو ہے لغوی بھی مانا کیا ہے تو عربی لغات کی کتابوں میں لکھا ہے قنوت کا جو ہے القنوت اسلحہ عطا یعنی قنوت اس کا اصلی اور معنی معنیٰ برداری کرنا متی ہونا ہے اسی معنی مفہوم کے تھرو قرآن کی یاتیں جو ہے اللہ حرما صرض میں ولقاء تین و القاء اللہ کی طرف سے ہاں جی انعام پانے والے عجر عظیم پانے والے لوگوں کے ایک صفا یہ بیان کیا کہ القان تین یعنی فرمان بردار اللہ کے متی مرد لوگ اور الفرم بردار اور اللہ کے متی خواتین یعنی ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے اللہ طرف سے اجر ہیں یہ قرآن آت یہ یہ آیت اسی معنی میں پھر قنوط کا جو ہے ایک معنی عربی اور لغت میں فرمایا ہے اصل میں اور فرما برداری کے معنی میں ہے لیکن فرماتے ہیں سما سم القیامہ پھر صلاحتِ قنوۃ فرماتے پھر نعماز میں قیام کو بھی دیر تک نماز میں کھڑا رہنے کو بھى قیام کو بھى قنوط کہا ہاں اور كہا ہے كہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضلمك حديث ہے آپ نے فرمایا افضل صلاطيں ہے طول القنت يہ افضل بہترین نماز جو ہے جس ميں طول القنط قنوط تو ہو تو یہاں مان علمان ہے كہ بہترين نماز وہ جس میں قیام لمبی ہو قیام تو ہو ہاں تو قیام دعلانی کا ہوگا یقینی بات ہے آپ علم شرح کے بعد دعا بھی پڑھیں گے قنوط کی صورت میں تو قیام لمبا ہوگا ہاں تو اسی اس لغا قنوت کی لوغی معنی سے یہ مفہوم مل جائے گا طول القنوت یعنی نماز کے قیام لمبی ہو تو قیام لمبی یقینی بات ہے قنوت پڑھنے سے قیام لمبی ہونے والے یہ فضیلت بھی جو افضل نماز سے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے ہاں کیونکہ اللہ سے دعا ہے اس وجہ سے اور قنوط کا ایک معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے داد کرنا اللہ کے سامنے خاک ساری کرنا اللہ کے سامنے خود کو ایک عبد ذلیل کی حیثیت سے پیش کرنا کمار آجزی سے پیش آنا اللہ کے سامنے خاک ساری کرنا یہ جو ہے اس معنی میں بھی قرآن قنوط کا معنی آیا ہے دیر تک جو ہے نماز میں کھڑا رہنا میدان جنگ میں رہنا نماز میں کھڑا رہنا یہ سب جو ہے قنوط کے معنی کیا ہیں اور یقیناً جب ہم دعا پڑھتے ہیں قنوت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ ساری فضلتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ایک قرآنی لغت ہے قرآن کی مشہور راغب اصفانی وہ فرماتے ہیں قنوت کے معنی کیا ہیں لزوم تال قنوۃ و لزوم تعتِ مالخو یعنی کمال آزیزی کے ساتھ کمال ان ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذور آجزی کرنے کو قلوج کہا جاتا ہے جناجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں فرمایا کہ کل اللہ کانتن تعالیٰ کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کرنے والے ہیں یعنی کیا ہے جو اس کا بقو مول اللّہ اللہ نے حکم دیا سب اللہ کے لیے قانت ہو کر کھڑے ہو جاؤ یعنی کیا ہے اللہ کے اعتعاد کرو کمال آجزی کے ساتھ خضو خوشو کے ساتھ یعنی ان معنوں میں لے آئے <تصفح> تو قنوت کے جو معنی ہیں <تصفح> تو آجزی کرنا نماز میں خاکساری کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کو کمال اس جو انکا ان ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ان تمام معنی کو سامنے رکھیں ہاں جی اور اسی طرح قرآن پاغ میں انہیں حالتوں کا بیان کیا ہے مومن کے صفات میں کہ اتنے ابراہیم کے بارے میں بنمایا ان ابراہیم قان امّتن قانتاً بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ایک متی اور فرم امت کی عیشیت رکھتا تھا قانت من القوانتین ہاں جی اور یہ لبس بھی قرآن پاک میں آیا قاند مین القاندین مرین میں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی متعین فرم بردار بنوں کے بارے میں آیا تو قرآن یہ لفظ قنوت قانت قانتون یہ لفظ خواتین کی صفت کے طور پر بھی آیا ہے مردوں کی سفت طور پر بھی آیا ہے مومن بندوں کی صفحت طور پر بھی آیا ہے اور ان سب میں جو ہے معنی یہ لکھا ہے کہ الشتغال بالعبادتی اور رفص کل ماشواؤ قنت کا یہ معنی کیا ہے قرآن لغت میں کہ مشغول رہنا اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے غیر کو چھوڑ دینا ترق کرنا اشتقال بل عبادہ و راہ سکلِ ماشوا معاشو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہنا تو قنوت کے معنی میں یہ سارے معنی ذکر کیا تو ان تمجو کے لغوی معنی پہ جو کہ آجزی کا نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشروع رہنا اللہ کے ظلم کمال یا عز و عاجیزی کے ساتھ پیش آنا یہ تمام معنی جو ہے پا جات اور اللہ نے اس قنوت کے قوانتین صفات جو ہے مومن اللہ تعالیٰ کے اپنے پسندیدہ صالح بندوں کا وطیرہ اور ان کا روش قرار دیا ہے یعنی تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ قنوت کا معنی اطاعت کرنا اللہ کے حضول انکساری کا ساری و انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصرو رہنا نماز کو طول دینا خاص کر قیام کو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت اور نیک اخسلت نماز کے اندر قنوت پڑھنے سے جو ہم دعا مخصوص دعا کو بھی قنوط بولتے ہیں تو خود بخود اس سے بھی یہ تمام فضلتیں جو قنو قان کے لیے قنوط کی لغی سے مربوط ہے اس سے جو ہے نماز طور پکڑنے والی صفحت بھی حاصل ہے نماز کے اندر اس سے عجیزی بھی آ جاتی ہے ہاں جی اور ہر طرح کے معاشی و اللہ کو چھوڑ کر یقیناً آپ نماز میں اللہ تعالیٰ ہی کے حضود میں جو ہے دعا گو ہیں اللہ ہی کے حضور میں آپ عجیزی کر رہے ہیں اور اللہ کے عظلم میں دعا میں ہے تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور نماز کے اندر جو نماز آپ کو پتہ نہیں نماز میرا المومن کا پیارے نبی نے اور پیارے نبی نے فرمایا المسلی ناج جی ربا نماز گزار اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو نماز کے اندر دو ذاوی ہیں کچھ قرآن کے آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک اللہ کے کلام اللہ اپنے کلام نماز کے اندر آپ سے آپ کو سناتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کریں پھر جب آپ نماز کے اندر دعائیں ہی کرتے ہیں تو ان میں سے آلریڈی جو ہے یہی قنوت ہے جو ایک تفصیلی دعا ہے ایک جامع دعا ہے آپ قنوت کے معنیٰ کو سمجھیں جیسے کلام لاک اللہ کے معنیٰ کو سمجھا اس لیے اللہ کے پیارے نویناج میں اللہ کے حضل میں کیے ہوئی دعائیں ہیں امت کی ہمیں کی دعائیں اس طرح ان کے اندر اللہ سے کیا, کیا کیا کچھ ہم مانگے ہیں اللّہ مادنہ کے اندر کیا کچھ مانتے ہیں ان دعاؤں کا مد نظر رکھیں تو چونکہ نماز جو ہے نماز کا کچھ ایسا اللہ کا ہے خوش بندے کا کچھ ایسے حصے میں اللہ اپنی ہاں قرآن آپ کو سناتے ہیں اپنے قرآن کے سورے آپ کو سناتے ہیں ان کے معنی مفہوم کی طرح ہمیں متوجہ کراتے ہیں اور ایک حساب آپ کی دعاؤں کا ہے تسبیح کا ہے تمجید کا ہے اور دعاؤں کا ہے تو قنون اس عظیم حصے کو پورا کرتے نماز کے کہ ان نقول میں چونکہ علمان فرمایا اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دعا کرو تو قنوع دعا ہے یعنی قنوع حقیقت میں دعا ہے کمال آجیزی کے ساتھ کی جانے والی دعا ہے تو نماز کے اندر چونکہ آپ اللہ سے ہم سرگوشی کر رہے ہیں ہم کلامی کی کیفیت میں ہیں تو اس وقت پڑھی جانے والی دعا قبول ہونے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کیونکہ نماز کے اندر آپ دنیا سے کٹا ہوا ہے میں اس کے اندر آپ کا کسی آپ کھانا نہیں ہے پینا نہیں کسی سے بات نہیں کرنا ہے بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے اور اللہ کی بات سننا ہے اور اللہ سے بات کرنا ہے قرآن آتے ہیں اللہ کی بات آپ سن رہے ہیں ہاں جی? اور اور جو دعائیں آپ کرنے ہیں سجدوں میں رکوع میں سمے اللہ کے سرد میں ہاں جی? اور دونوں سجدوں میں جو چھوٹی دعائیں ہیں اور خنون یہ سب بندہ جو ہے اپنی حاجات اور اپنے احساسات کا اپنے ایمان کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے آخیبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہترین جامع الفاظ میں ان قنوت کے کلمات کے صورت میں دعا کرے لہٰذا دہ نگر میں ہم قنوط میں جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور آپ کے اندر آجز ہی آئے گا لہذا ضرور جو ہیں قنوط جو ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی مفہوم جو چار قنود ہیں ہمارے دعوت میں ہاں جی ان کے معنیٰ مہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر مانگنے کی کیفیت آ جائے کیونکہ دعا کے معنی دعا اصل میں کس کہتے ہیں دعا مانگنے کو کہتے ہیں تو پڑھنے کو نہیں بولتے علیٰ نگر میں یا ان کے معنی مفہوم سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر معنی کی کیفیت آ جائیں گے تو اس سے نماز کے اندر زیادہ آجیزی اور خوز و خشو پیدا ہو جائے گا اس لیے ان کے معنی مفہوم کو جنہیں جو ہمارے خنوت ہیں بندہ کے تھوڑا بہت آلو دینے دے دیں گے قنوت کا اور ساتھ ہی جو ہے آپ لوگ خود بھی کوشش کریں دعوت کے ترجمے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس الحمد ان سے بھی مدد لے کر آپ لوگ قنوت کے معنی مفہوم کو سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر دعا کی کیفیت ہوگی مانگنے کی کیفیت ہوگی آپ کے اندر عجیزی پیدا ہو جائے گا تو اس سے جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں دعا کے اندر جب تک عجیزی پیدا نہ ہو جائے مانگنے کی کیفیت نہ ہو جائے تو قبولیت کی امید اتنی نہیں ہوتی ہاں قبولیت کی امید کے لیے کمال عجیزی کا ہونا ان کے انکشاری کا پایا جانا ہاں جی اور معنی کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل کہ میں اللہ سے کیا چیز مانگ رہا ہوں کتنی بڑی چیزیں میں مان رہا ہوں عام چیزیں مان رہا ہوں لہذا جن کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں زینگرہ تاکہ جو دعا آپ اس خلوط کے اندر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مان رہے ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل ہو اور ہمارے نجات کا سامن پیدا کریں انہی کا لمازت دل آس کے اندر ختم ہوتا ہے